تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کروا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے کام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نريج بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما إِلَّا ما دمت عليه قائما ذَلِكَ بأنهم قالوا ليس علينا في الأم الجين سبيل ويقولون على الله الكذب بهم يعلمون بلى من أوفى بعهده باتقى فإن الله يغب المتقين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 یہ سورہ عالم عمران کی آیت نمبر پچہتر ہے اتفاق سے پچھلے اتوار کو مجلس حدود اللہ کے زیر اہتمام مظاہرے کی وجہ سے درس نہ ہو سکا اس سے پچھلی اتوار کو درس تو ہوا مگر شدید بارش کی وجہ سے اکثر ساتھی نہ پہنچ سکے اور اس سے پہلی اتوار کو لاہور میں درس تھا میں نے پہنچنے کی بڑی کوشش کی لیکن حاضر نہ ہو سکا اس لیے ذہنوں میں مضمون کو تازہ کر لیجئے کہ اصل میں ذکر چل رہا ہے اہل کتاب کا اور اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے ان میں یہود بھی ہیں اور نصارا بھی ہیں بظاہر یہ جو آیات چل رہی ہیں ان میں یہود کا ذکر ہے وگرنا آپ شروع میں سن چکے ہیں کہ صورت البقرہ میں تو زیادہ تر ذکر تھا یہود کا اور سور آل عمران میں زیادہ ذکر ہے نصارہ کا لیکن نصارہ کے ساتھ ساتھ یہود کا ذکر بھی چلتا ہے اور یہ بات بھی اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اہل کتاب کی جو خرابیاں جو عملی کمزوریاں اور جو اخلاقی خرابیاں ذکر کی ہیں یہ اس لیے تاکہ امت مسلم اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھے یہاں پر بھی ان کی بعض خرابیوں کا ذکر ہے اللہ فرمات ممن اہل الکتابی من ہو بک ان پاری و اور ال کتاب میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک خزانہ ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر ان کے پاس رکھوا دیں تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے ان میں سے بعض امین ہیں دیانتدار ہیں اور ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر آپ سونے چاندی کا ایک امبار بڑا خزانہ بھی ان کے پاس بطور امانت کے رکھوائیں تو جب آپ ان سے واپسی کا مطالبہ کریں گے تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کتنی عدل اور انصاف کی بات کرنے والی کتاب ہے یہودی اسلام کے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے قرآن کریم کے بدترین دشمن تھے لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے یہودی خائن ہیں سارے یہودی چور ہیں سارے یہودی ڈاکو ہیں اور سارے ایسے اور ویسے ہیں یا سارے عیسائیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں کہ سب ہی غلط ہیں اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے نہیں قرآن کریم نے یہ انداز اختیار نہیں کیا بلکہ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے اخلاقی اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے امانت اور دیانت کے اعتبار سے ان کی تعریف کی ہے قرآن کریم کے اس انداز میں ہمارے جیسوں کے لیے عبرت ہے ہم جس فرد سے دشمنی کرتے ہیں اس کی ہر اچھی بات کی بھی نفی کر دیتے ہیں بلکہ اس کی ہر اچھی بات کو بھی برا کہہ کر بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی جماعت کی ہم مخالفت کریں تو اس جماعت کے اندر بعض خوبیاں بھی پائی جاتی ہوں تو ہم ان خوبیوں کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں فرقہ واریت جماعتی عصبیت اور گروہی اختلافات یہ ہمیں عدل اور انصاف کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں ہم جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اپنے مخالف کے خلاف اس کی ہر بات کو غلط کہیں گے چاہے وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو اور اسی لیے میں اکثر عرض کیا بھی کرتا ہوں کہ بعض لوگ فرقہ واریت کی آڑ لے کر بد اخلاقیوں کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن ان کے ہم مسلک ان کے ہم خیال ان کے ہم مذہب لوگ وہ ان کی ان کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے فرقے کے لوگ ہیں ان کے فرقے کہے چور ہے ڈاکو ہے خائن ہے بدکار ہے تو وہ پردہ ڈالتے ہیں اس لیے کہ ان کے فرقے کہے اور دوسرے فرقے کہے دوسری جماعت کہے اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے صاف ستر ہے تو کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کریں گے حکران نے کہا اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ ایک ڈیر بھی امانت کے طور پر رکھیں تو جب ان سے آپ واپسی کا مطالبہ کریں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے آج بھی ایسا ہے ممنحر انتمناری <إِلَئِك> اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار ایک درہم ایک روپیہ امانت کے طور پر رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے علامہ دم تا علیہ قائما سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں اگر اس کے سر پر کھڑے رہیں اس سے مسلسل مطالبہ کرتے رہیں اس کا تعاقب کریں اس کو ذلیل کریں تب تو وہ آپ کی امانت آپ کا قرضہ آپ کا حق آپ کو ادا کرے گا اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو وہ مال ہڑپ کر جائے گا بات یہ ہے اب آپ سوچئے کیا مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے بات تو ماشاء اللہ امانت دار بھی ہیں جو مال دولت کا امبار دیکھ کر بھی بے ایمان نہیں ہوتے خیانت کا خیال ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا اور بعض ایسے بھی ہیں ایک روپے کی خاطر ایک دینار اور ایک درم کی خاطر جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی طریقہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے کا یہ حق ہزم کر دوں معاف کیجیے گا ناراض نہ ہو جانا میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں آپ کا بھائی ہوں آپ میں سے باپ کا بعض کے باپ کے درجے میں ہوں بعض کے بیٹے کے درجے میں ہوں اور الحمد اپنا رزق حلال کمانے کے لیے تھوڑی محنت بھی کرتا ہوں یقین کریں کہ مسلمانوں میں اکثریت اس وقت ایسے لوگوں کی ہے جو دوسرے کا حق ہضم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں بہت کم ہیں جن کا ضمیر زندہ ہو جن کا ایمان زندہ ہو جن کو یہ احساس ہو کہ مجھے دوسرے کا حق ہر صورت میں ادا کرنا ہے اور میں نے کسی طریقے سے بھی اس کا حق کھانا نہیں ہے ح یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں بہت بڑا جرم نماز چھوڑنا بھی گنا ہے حج نہ کرنا قدرت کے باوجود یہ بھی گناہ ہے مگر یاد رکھیں کہ دوسرے کا حق کھا جانا یہ ان سے بھی بڑا گنا ہے ابھی میں آپ کو سناؤں گا تو آپ واقعی میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو یہ سب سے بڑا گنا ہے امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسلمین بغیر حق لقی اللہ بہو علیہ غزبان جو شخص کسی مسلمان کا مال نہ حق طریقے سے ہڑپ کر گیا دبا گیا تو وہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر غضب میں ہوگا اللہ اس پر ناراض ہوگا اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا حق دبا جاتا ہے اس پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ معمولی چیز ہو معمولی چیز اللہ اکبر صحابہ نے پوچھا کیونکہ صاحبہ جب ایسی بات سنتے تھے تو ڈر جاتے تھے ان کے رون کے ہو جاتے تھے ارے قیامت کے دن ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ خسبناک ہو, ہوگا ہم پر ہم دو کا ایندھن بنیں گے ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے تو ایسی بات سنتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے اس لیے سوال کیا یا رسول اللہ اگرچہ کوئی معمولی چیز ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو اگر تم نے کسی کے درخت کی شاخ بھی بغیر اجازت کے کاٹ لی نہ اس کی سراہتن اجازت تھی نہ دلالتن اجازت تھی یا زیادتی کرتے ہوئے تم نے اس کے درخت کی شاخوں پر قبضہ کر لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چیز بھی تمہیں دو میں لے جا سکتی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی ایک بلش زمین ایک بلشت زمین نہ حق دبا لیتے ہیں تو قیامت کے دن اس ایک بلشت کے زمین کے ٹکڑے کے نیچے جو ساتوں زمینیں ہیں یہ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈالی جائیں گی ارے زمین کے بھوکے لے زمین اس کے گلے میں یہ توک ہوگا یہ بار ہوگا یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا اب ہم جیسے لوگ جو ایک من مٹھی وہ اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتے ساتوں زمینوں کا بوجھ اپنے سر پر کیسے اٹھائیں گے حکم بن عبد الرحمان صالف بکت کا حکمران تھا محل بنانے لگا محل کے ساتھ ایک بیوہ کا جھونپڑا بھی تھا نقشہ محل کا تب ہی خوبصورت بنتا تھا جبکہ جھونپڑے کی جگہ کو بھی محل میں شامل کیا گیا اس نے بیوہ کو راضی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنا جھونپڑا بیچنے کے لیے تیار نہ ہوئی طاقتور تھا اس نے زبردستی جھونپڑے کی زمین کو اپنے محل کی تعمیر میں شامل کر لیا لیکن اس وقت عدالتی نظام کسی حد تک زندہ تھا بلکہ بہت حد تک سچی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری تاریخ کے بعض جو ظالم حکمران ہیں ان کے عدالتی نظام کو دیکھا جائے یا اسلام سے ان کی محبت کو دیکھا جائے اسلام کی اشاعت میں ان کے جوش جذبے کو دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی عقیدت کو دیکھا جائے تو یقین کریں کہ آج کے بڑے بڑے صوفی بھی ان کے سامنے ہیچ دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگ تھے بہرحال انہوں نے عدالتی نظام کو زندہ رکھا ہوا تھا وہ بیوہ وقت کے قاضی کے پاس پہنچ گئی قاضی نے کہا اچھا مناسب وقت میں اس کا فیصلہ ضرور کروں گا اور تجھے حق دلواؤں گا قاضی صبح صبح قاضی صاحب کے محل میں جا پہنچا جا کے ان کے باغیچے میں مٹی کی ایک بڑی بوری بھر لی اور پھر گدے پر لادنے کے لیے بادشاہ سے کہا کہ ادھر آئیے ذرا یہ بوجھ مجھے اٹھوا دیجیے دی. اس نے سمجھا شاید قاضی صاحب مزاق کر رہے ہیں لیکن جب دیکھا قاضی صاحب تو سنجیدہ ہو کر کہہ رہے ہیں تو آگے بڑھا اس نے کوشش کی لیکن وہ بوری کو نہ اٹھا سکا ڈبلو قاضی صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا امیر آپ ایک بوری تو اٹھا نہیں سکتے ہیں یہ سات زمینیں اپنے کندھے پر کیسے اٹھائیں گے کیا مت کر کیا دیں سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہیں بیوا کو حق دے کر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کیا تو میرے بزرگوں اور دوستو کسی کا نہ حق مال دبا جانا کسی کا پلاٹ دبا جانا کسی کی زمین دبا جانا کسی کا مکان دبا جانا کسی کا پیسہ دبا جانا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے اور یہ تو مسلمان کا شیوا نہیں یہودیوں کا طریقہ تھا آج مسلمان اسے اختیار کر رہے ہیں پھر بہت سے لوگ جھوٹی مقدمے بازی کے ذریعے سے جھوٹی مقدم بازی کے ذریعے سے اپنے حق میں کسی نہ کسی طریقے سے فیصلہ کروا لیتے ہیں اور قاضی سے فیصلہ کروا کے جج سے عدالت سے فیصلہ کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ حرام ہمارے لیے حلال ہو گیا جس لیے کہ دیکھے قاضی نے جج نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا اکثر لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ سادہ ہوتے ہیں عدالتی کاروائیاں نہیں جانتے غریب ہوتے ہیں قانون کو خرید نہیں سکتے اور گواہوں کو خرید نہیں سکتے کچھ تیز ترار ہوتے ہیں کون کو زندگی بھر عدالتوں میں آنا جانا پڑتا ہے وہ ساری چکر بادیاں جانتے ہیں وکیل کیسا کیا جاتا ہے گواہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور قانون کو کیسے خریدا جاتا ہے اور اپنے حق میں فیصلے کیسے کروائے جاتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا اس لیے کہ جج نے فیصلہ کر دیا یاد رکھیے سب سے بڑا جج اسلامی تاریخ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ سے بڑا جج کوئی نہیں تھا اور آپ کے فیصلے سے زیادہ طاقتور فیصلہ کسی کا نہیں لیکن آپ کہتے ہیں حضرت ام سلما ردن سرویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے فرمایا کہ لوگوں ان کم وانا سمون الا بشر ہوں دیکھو تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو اور میں ایک انسان ہوں انسان ہوں خدا نہیں ہوں انسان ہوں غیب نہیں جانتا جو کچھ میرے سامنے ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا بلا اللہ باقم الحنت ہی نمبا. ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ دلیل دینے میں مقدمہ لڑنے میں بات کرنے میں دوسروں سے زیادہ تیز ترار ہوں اور میں ان کی بات سن کر ان کی دلیل سن کر ان کے حق میں فیصلہ کر دوں پمن قزو منحق کی عقی شہی ان یاد رکھو کہ اگر میں نے کسی کی دلیل سن کر اور کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں اس کے بھائی کی کسی چیز کا فیصلہ کر دیا فلاں یا تو پھر بھی وہ نہ لے تو انما اقت المنار یا ملقیاما اس لیے کہ میں نے اس کے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کیا ہے قیامت کے دن وہ اس کو لے کر آئے گا میرے فیصلے کی بنیاد پر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی بلکہ میرے فیصلے کے باوجود اس کے لیے اس چیز کا لینا اس پلاٹ کا لینا اس زمین کا لینا اس مکان کا لینا اس پیسے کا لینا جو اس کا نہیں ہے اس کے دوسرے بھائی کا ہے جائز نہیں وہ جانتا ہے کہ میں نہ حق پر ہوں غلطی پر ہوں زیادتی پر ہوں یہ میرا دوسرا بھائی حق پر ہے لیکن پھر بھی قاضی کے فیصلے کو بنیاد بنا کر وہ اپنے لیے اس کو حلال سمجھتے اور میں نہیں یہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا اگرچہ میں فیصلہ کر دوں جان لیجئے بہت بڑا جج تو ہمارا ضمیر بھی ہے ہمارا یہ دل بھی ہے ہمارا ایمان بھی ہے بشرطے کہ ہمارے دل میں یہ چیزیں ہوں ہمارے اندر یہ چیزیں ہوں دل زندہ ہو ضمیر زندہ ہو ایمان باقی ہو تو یہ سب سے بڑی چیز ہے اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اپنے دل سے پوچھو دل سے پوچھو اس تفتی کل وقت اپنے دل سے فتمہ مانگو بہت سے لوگ جانتی ہوتے ہیں نجیز کو لیکن اس کے باوجود مفتیوں کے پاس جاتے ہیں الٹی سیدھی گول مول چکر بازی والی بات کر کے کہ شاید مفتی کہنے کے جائز ہے تو جائز ہو جائے گا ارے مفتی کوئی اللہ ہے مفتی کوئی اللہ کا رسول ہے جو حلال کو حرام کر دے گا اور حرام کو حلال کر دے گا اور جو نجائز کو جائز کر دے گا جس بیوی بی کو آپ نے طلاق دے دی اس کو مفتی حلال کر سکتا ہے نہیں زمین کے جس ٹکڑے کے آپ مالک نہیں ہیں کیا مفتی اس کو حلال کر سکتے ہیں نہیں ایک مفتی نہیں ہزار مفتی بھی فتو دے دے تو جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہو سکتی مفتی تو ظاہری صورت کو دیکھ کر فیصلہ کر دے گا فیصلہ سنا دے گا ہو سکتا ہے آپ نے استفتہ کے اندر سوال کے اندر کوئی ایسی چلاکی کی ہو کہ مفتی بھی دھوکہ کھا گیا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا کے دکھاتے پھرتے لیکن دیکھیں فلاں جامعہ والوں کی فلاں مدرسے والوں کی فلاں دارلوم والوں کی مہر ہے کچھ نہیں ہوتا مہر سے اگر آپ غلطی پر ہیں تو اللہ اکبر. اور فرمایا کہ جب تک آپ ان کے پیچھے نہ پڑے رہیں وہ آپ کا حق آپ کو نہیں دیں گے اللہ ماتم ہی تا نے اس سے ایک تو یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی کے پیچھے پڑنا اس کا تعاقب کرنا اس کا ملازمہ کرنا یہ جائز ہے اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے لاؤ بھائی میرا حق دو تو یہ جائز ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے لیکن میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہو جب کسی کا ہم نے قرض دینا ہو تو قرض لینے والے سے زیادہ قرض دینے والے کو فکر ہونی چاہیے اگر اسے آخرت کے معاخذے کا خوف ہے اللہ کے سامنے ڈرا کھڑا ہونے کا ڈر ہے اور وہ واقعی قیامت کے دن ای پر ایمان رکھتا ہے تو پھر قرض لینے والے سے زیادہ قرض دینے والے کو فکر ہونی چاہیے کہ میرے ذمے کسی کا قرضہ ہے ایک حدیث میں حیط ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو الفاظ ہیں وہ ہیں اعظم گنا گناہوں میں سے سب سے عظیم ترین گناہ وہ کیا ہے کہ کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کے ذمے قرضہ ہو اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہوا کہ سب سے بڑا گنا ہے مرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا ارے مرنے سے کیا معاف ہوگا میرے بھائیوں شہید ہونے سے بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا صحابی رسول حاضر ہوئے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہو جاؤں کیا ملے گا اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے سارے گنا معاف ہو جائیں گے خوشی خوشی واپس پلٹنے لگا آپ نے دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ الت دین الت سارے گنا معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا اگر کسی کا تمہارے ذمے حق ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر ردر نما سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے میرے بھائیوں میں ہمدردی کے لیے کہتا ہوں خاص طور پر اپنے ان بھائیوں بہنوں کو جو دین میں لگے ہوئے ہیں خا کوئی تدریس میں ہے خا کوئی تبلیغ میں ہے ہاں کوئی امامت میں ہے ہاں کوئی خطابت میں ہے ہاں کوئی جہاد میں ہے وہ یاد رکھے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے بڑا سخت اللہ اکبر ایک حدیث میں آتا ہے مسلم احمد میں روایت ہے حید عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اس جگہ جہاں پر جنازے لائے جاتے تھے تو ایک دم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف نظریں آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر نظر جھکا لی پھر آپ نے اٹھائی پھر نظر جھکا لی اور پھر آپ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اللہ پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماضا نزل مینت تشدد اللہ پاک ہے کتنا سخت حکم نازل ہو گیا کتنا سخت حکم نازل ہو گیا یہ نور فرمانے لگے آسمان کی طرف نظر اٹھائی جھکائی پھر اٹھائی پھر جھکائی ماتھے پر ہاتھ مارا اور یہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ماضا نزل مینت تشدد اس وقت تو ہم خاموش رہے پوچھنے کی جرت نہ ہوئی ایک دن ایک رات گزر گیا تو ہم نے اگلے دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ بڑا سخت حکم نازل ہوا تو یہ کون سا حکم تھا تو آپ نے فرمایا کہ بلزی نفس محمد ان بیس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لو انجلنفی اللہ سلم آشا کی قسم جس کے قبے میں محمد کی جان ہے اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں لڑے شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے تو اگر اس کے ذمے کسی کا ہے۔ تو جب تک قرضے کی ادائیگی نہیں ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تین دفعہ شہادت کا درجہ پانے والا تین دفعہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا آقا فرماتے ہیں کہ جب تک قرضہ ادا نہ ہو جائے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں بڑا سخت معاملہ ہے کسی کا مال کھانے سے کسی کا حق دبانے سے اپنے آپ کو بچایا جائے وگرم آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے تو فرمایا کہ یہ اہلی کتاب جو بعض لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں ایک دینار ایک روپے کی خاطر بھی اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں تو کیوں تو فرم کزال کبھی ان کالو لیبیل یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جاہلوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے کہتے تھے جاہلوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے ان کے حق ہم کھا جائیں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ غیر یہود کا حق کھانا یہ جائز ہے اور وہ ہمیشہ غیر یہود کے ساتھ بد آمدگی کرتے رہے اور یہ جہاں پر بھی نسلی تفاکر ہوگا نسلی تفاکر یا قومی تعصب ہوگا اور جہاں نسلی تفاقر اور قومی تعصب ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھتا تے۔ اور دوسروں کو بستر سمجھتے ہے تو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ غیر قوموں کا حق کھانا جائز سمجھتے ہیں جان لیں بعض فرقوں کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں کہ میں اس فرقے کہوں یہ اس فرقے کا ہے لہذا میرے لیے اس کا حق کھانا جائز ہے میں اس قوم کا ہوں یہ اس قوم کا ہے میرے لیے اس کا حق کھانا جائز ہے اس پر ظلم اور زیادتی کرنا جائز ہے آج کا دور جس کو علم کی روشنی کا دور کہا جاتا ہے تہذیب کی ترقی کا دور کہا جاتا ہے آج کے دور میں بھی گورے کالوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں امریکہ جیسے تہذیب کے دعوے دار ترقی کے دعوے دار تعلیم کے دعوے دار اس کے یہاں بھی ارس دراز تک کالوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا رہا جو کتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا بلکہ بعض علاقوں میں کتے تو داخل ہو سکتے تھے لیکن کالے داخل نہیں ہو سکتے تھے جنوبی افریقہ میں دس فیصد گورے دس فیصد گورے تین سو سال تک نبے فیصد کالوں کو دبائے رہے اور اس طریقے سے دبائے رہے کہ کالوں کو شہروں کے اندر محنت مزدوری کی تو اجازت تھی لیکن رات گزارنے کی ان کو وہاں اجازت نہیں تھی گورے کی کرسی پر کالے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی گورے کے ہسپتال میں کالے کو جانے کی اجازت نہیں تھی